بالله من الشعيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة العدد ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورج مبارکہ میں ترتالیس آیتیں اور چھ رکو ہے آٹھ سو پچپن قدمے اور تین ہزار پانچ سوچے حروف ہے سورج مبارکہ میں رات ایک فرشتے کا نام ہے اس کا دس کرم چل رہا گیا گا اللہ تبارک و وطالیہ اتنے عظمتوں کے مالک ہے کہ تمام فرشتوں سے میں تو فرشتہ بھی اللہ تبارک و وطال کے تصدیق اور تحمید میں مصروف عمل ہے جس کا پوری تفصیلی چلائے گا اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پہ اللہ کے توحید آخرت اور رسالت کے اوپر کفار نے یا منکرین نے جن شبہات اور شکوق کا اظہار کیا تھا اللہ تبارک کو تعالی نے پوری تفصیل کے ساتھ بڑے واضح انداز میں ان لوگوں کے ان شکوق اور شبہات کا جواب ذکر فرمایا ہے سراحرام کا جو پہلے رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک کے آیتوں کا مشتمل ہے ارشادی وطانہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو حد مہربان نہایت رحم والا ہے یہ حروف مقدع میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے معنی کو جانتا ہے اس کی تفصیل پہلے ہو گزرا ہے دل کا آیات الکتاب یہ آیات ہیں کتاب کے والذی انزل میں رب دیکل حق اور وہ جو کچھ اتارا گیا ہے تیرے طرف تیرے رب کے طرف سے سو وہ حق ہے ولیکن ناکثر الناس لا يؤمنون لیکن بہت سارے لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے اللہ اللذی اللہ هو ذات ہے رفع السماوات بغیر عمد جس اونچے بنائے آسمان بغیر ستونوں کے ترونہا جسے تم دیکھتو ہو سمستوہ عدل عرش پھر قائم ہوا وہ عرش رشم سبل قبر اور اسی نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو کلو مسمہ ہر ایک چند ہے اپنے وقت مقررہ پرمر وہی تکبیر کرتا ہے کاموں کی جو فصل کے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی باتیں لال بالقو تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات کا یقین کر لو. جس اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے اس اللہ کے یہ عظیم صفات ہے اور وہ ان عظیم صفات کا مالک ہے کہ زمین اور آسمان اور یہ کائنات بے نظیر جو انسانوں کے نظروں کے سامنے ہے یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کارنامے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ الزی اور اللہ وہ ذات ہے مد ارونا جس نے زمین کو بلایا وہ جافی اور رکھے اس زمین میں رواز یا پہاڑ و اور اس نے جاری کی کیمارات اور ہر طرح کے میوے جافی ہا اس نے اس زمین میں رکھے دو دو قسم کی دو دو قسم ضمر یا تو نر و مادہ ہے کہ حیوانوں کی طرح یہ جو نباتات ہیں ان میں بھی نرو مادہ ہے اور دو دو سے مراد ضائع کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میٹھا ہے اور اس کے مقابلے میں باغ جو ہے وہ کٹا ہے وہ سرخ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا سفید ہے تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے زمین اور زمین کے اندر حل رکھے جس کے دو دو جوڑے اس نے بنائے یہ شیلحار اسی کے حکم سے ڈامتا ہے رات دن کو ان نفیزہ بے بشک اس میں بھی البتا سمجھنے کے لیے نشانی ہے لیکم یا اس قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہو اللہ تبارک و دا کی قدرت کے نمونے ایسے واضح ہیں کہ جس کو معمولی عقل و شعور سمجھنے والا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یقینا کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وفی الارود قطعن اور زمین میں قطعن متجافرات کہ جی اس کے تکڑے ہیں مختلف و جنات من آناب اور باغ انگور کے و اور کیتیاں ونخيل اور کجوریں سنوان و سنوان کہ جن میں سے بعض ایک دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی اور بعض ایک دوسروں سے جدا جدا واحد ان سبوں کو پانی دیا جاتا ہے ایک ہی طرح فی القل اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میو میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر یا ان کجوروں میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر فی القل کانے میں حالانکہ ایک ہی زمین کی پیداوار ہے ایک ہی طرح کے پانی سے سہراب کیا گیا ہے ایک ہی نام ہے لیکن بہت ہے کہ جو گانے میں بہت زیادہ نزیز ہے دوسروں کے مقابلے میں ان نفیزہ بشک اس میں بھی البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو عقل و شعور رکھتی ہو کہ بھئی اللہ تبارک بتانا کتنے بڑے قدرتوں کا مالک ہے کہ جو بے جان زمین سے کھودے نکالتا ہے اور ان پودوں کو پھر درختوں کا صورت عطا کرتا ہے اور پھر ان درختوں میں جن کا شاید اپنا ذائقہ کڑوا ہو کٹا ہو لیکن اس میں اللہ تبارک و نہ کیسے شیریں اور شیرے سے بھرپور لحیز قسم کے پل لگاتا ہے اور اگر آپ تعجب کرتے ہوا جن قلوم بس ہے ان کا یہ کہنا بنایا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قیامت کا نظریہ رکھا کہ یہ انسان قیامت کے دن دوبارہ سارے کے سارے زندہ کر دیے جائیں گے کے اللہ ان سے حساب اور کتاب لے گا جنہوں نے اللہ کی نا کی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا ہمیشہ خوشحال زندگی کی ان کو عطا کر دی جائے گی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکامی سمجیدار ہو جائیں گے تو کفار نے ان عقائد اور ایسے باتوں کا انہوں نے بڑے پیمانے پہ مذاق اڑایا اور اسلام کے خلاف ان لوگوں نے پروگنڈا کیا یہاں تک کہ روز میں آتا ہے کہ ایک سردار ہے اخلاق ابن شعیب یہ کسی قبرستان پر سے گزر رہے تھے انہوں نے اس قبرستان میں سے کسی پرانے میت کی کچھ ہڑیاں بوسیدہ اٹھائی اور بطورے۔ تمسخر کے مزاق اڑانے کے غرض سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چڑھ پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ کر یہ دروازے میں گڑا ہوا اور اس نے ان ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں مسل دیا اور اس کو مسلنے سے چورا چورا کر کے نیچے گنانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا کیا خیال ہے کہ یہ بے جان وہ ہڈیاں کامت کے دوبارہ ذمہ کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے قدرت کو اور اللہ کے طاقت کو اپنے قدرت اور اپنے طاقت کا خیال کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو چیز ہم نہیں بنا سکتے یا جس کام کو ہم نہیں کر سکتے شاید اس کام کو اللہ بھی نہ بنا سکے اور اللہ بھی اس کو نہ کر سکے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوچ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ان لوگوں کا یہ کہنا خود قابل تعجب ہے کہ بھائی جن لوگوں کو اپنے وجود کی موجودگی پر یقین ہے کہ میں ہوں تو پھر وہ قیامت کے دن اپنے دوبارہ موجودگی سے انکار کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو پہلے موجود ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس کو پانی کے بوندے سے بنایا اور اس پانی کو مختلف مراحل سے گزارتے گزارتے اس کے یہ صورت بنا دی اور اس کے یہ جیل دھول بنا دیا اور اس کو یہ اشعور اور عقر عطا کی یہ صلاحیت اور قوت تا کی تو جو اللہ یہ سب کچھ پہلے بار کر سکتا ہے اس اللہ کو اس انسان کا دوبارہ اس طرح سے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آخرت کے انکار کرنے والوں اور قیامت کے دن کے دوبارہ زندہ کی جانے کے متعلق تعجب کرنے والوں کا تعجب تو خود قابل تعجب ہے اللہ کا احشاط ہے بردہم یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا وہ اولا فی اخلاء اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے گردنوں میں قیامت کے دن ٹوقتا دیے جائیں گے وہ اصحاب النار اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں وہ فیاردن اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ استاجر کب اس سے اور جل مانگتے ہیں وہ آپ سے برائی قبل الحسنت بلائی سے پہلے وہ خط خلط من قبل اور یقیناً ان سے پہلے ہے ایک تاریخ عذاب کی وَإِنَّ رَبَّكَ نوربر کا لدو مخصرت اور بے شک رد معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو اللہ ظلم ان کے مظالم کے باوجود وہ کا اور بے شک کا آزاد بھی بڑا سخت ہے اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو وہ ایسے پکڑتا ہے کہ جن کو پکڑا جائے ان کا سلسلہ نسل تک کو ختم کر لیتا ہے اور معاف کرنے پہ آ جائے تو وہ اللہ بندوں کے بڑے بڑے نافرمانیوں کو بھی اپنے رحم اور گھر سے نظر انداز فرما دیتا ہے لیکن ایک بندی کو اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے نا نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا رحیم ہے وہ معاف کر دے گا اس لیے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کا کرنا اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے اور اللہ کے ناراضگی کے باعث جو امور ہے یقیناً وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لَوْ لَا أُنزلَ عَلَيْهِ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشان آپ سے سدن پر آپ کے رب کی طرف سے, یعنی سے موجودہ کیوں نازل نہیں کیا گیا انما اللہ تعالی کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں وہ نکل قوم انہ اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہوا ہے سو آپ ان کو راستہ بتا دیں اس راستے پر چلنا ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ آپ کے کہنے پر یقین کرتے ہوئے اس ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں یا نہیں یہ ان کا معاملہ ہے باقی آپ کا کام ان لوگوں کو ہدایت کے متعلق اللہ کے احکامات سے روشناس کرانا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق معجزات اور کرامتیں ظاہر کرتے دکھاتے پھریں بلکہ پیغمبروں کے جو منصبی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے لیے جو پچھلی امتوں میں حالی ہوتے چلے آئے ہیں آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہے بلکہ سبھی انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں معجزات کا ظاہر کرنا کسی کی اختیار میں نہیں دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں وہ ظاہر کر لیتے ہیں وآخر بسم اللہ, اللہ تیرہ بارے سور رات کا یہ دوسرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر انیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقم تبارک وطالعہ کے عظیم قدرتوں اور اللہ تبارک وطالعہ کے قدرتوں کے چند نمونوں کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں پر اس بات کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ بندے اپنے عقل کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کو نہ پا کرے اس لیے کہ جس طرح انسان کی زندگی محدود ہے انسان کے خواص اور عواہ محدود ہے اسی طرح سے انسان کا عقل بھی محدود ہے اور انسان اپنے عقل کے پیمانے پر ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اس لیے کہ انسان کی یہ ساری زندگی اور اس کے سارے صلاحیتیں اور استعداد کار دنیا زندگی کی نعمتوں کے حد تک اور اس سے استفادہ اٹھانے کے حد تک ہے باقی جو چیز انسان کے عقل سے ماورہ ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر علم وحی کے ذریعہ واضح فرما دیا ہے اللہ تبارک و وطالعہ کے ارشاد ہے اللہ اللہ ذات ہے یا کہ وہ جانتا ہے ما تحمل انسا جو کچھ حمل پاتا ہے ہر ایک ماتا وما ماں تزیم اور جو کچھ پینٹ ڈٹتی ہے وما تزداد اور جو کچھ وہ بڑھتی ہے وکلش ہے اندہوں کی مقدار اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم کامن ہے اس کو معلوم ہے کہ جس مادہ کے پیٹ میں حمل ہے وہ کس مقدار سے بڑھ رہا ہے کس مقدار سے بڑھنا چاہیے اور کس مقدار کے بڑھ جانے کے بعد وہ کس مقدار میں پھر واپس وہ چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ ہی واپس واپسی کی طرف آتا ہے کمزوری کی طرف آتا ہے عالم الغبی وہ علم رکھتا ہے غائب کا وہ اور ظاہر کا الکبیرو سب سے بڑا المتعن اور سب سے بلند بالا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ وہ ذات ہے کہ جو غائب کا علم جانتا ہے غائب کا علم یہ اللہ تبارک وطالعہ کے صفات میں سے ہے خاص صفات میں سے ہے اور غیب کا علم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس علم کو انسان اپنے ذرائع سے اور اپنے قوتوں سے اور اپنے صلاحیتوں سے اپنے ذرائع سے معلوم نہ کر سکے اس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے اور جس چیز کو انسان اپنے ذرائع سے معلوم کر لے وہ غیب کا علم نہیں کھلاتا اس لیے کہ اس علم کو جاننے کے لیے اللہ نے اس انسان کو صلاحیت عطا کر دی ہے لہٰذا جب وہ صلاحیت عطا کر دی اس علم کو معلوم کرنے کے لیے پھر اس چیز کا علم علم غیب نہیں رہا تو علم غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا علم انسان اپنے کسی بھی ذریعے سے اور کسی بھی سبق سے معلوم نہ کر سکے نہ ہوا کے ذریعے سے نہ عقل کے ذریعے سے تو اللہ تبارک وطالعہ وہ ذات ہے جو اس انسان کے متعلق ان علوم کا بھی عالم ہے کہ جو اس انسان کے لیے غیب ہے اور وہ غیر کیا ہے انسان کے لیے اس کے موت کی حالت کوئی نہیں جانتا کہ میرے موت کہاں اور کس حال میں آئے گی اور کس شکل میں آئے گی پھر قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا میرا انجام کیا بنے گا میرے اچھائیاں زیادہ ہوں گی اور کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گا یا نہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں اسی طریقے سے یہی علم کسی دوسرے کے متعلق رکھنا اور یہ کی فلاں کا عمر کتنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے سباکم منکم برابر ہے تم میں سے من اثر القول جو بھی اپنے بات کو اہسہ کہیں من جہار بھی ہی اور جو بھی اپنے آواز کو ذرا بلند انداز میں کہیں ومن ہوا مستقبل بل اور وہ جو چھپا رہتا ہے رات میں وہ سار جو دن میں راہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و طالب وہ ذات ہے جو کہ ان سبوں کے سب طرح کے حالات سے واقف ہے بلکہ لہو محتبہ میں اسی کی بھی اللہ نے مقرر کر دی اس کے سامنے سے اور من خستی اور اس کے پیچھے سے یہ فضول امر اللہ جو اسی اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ان اللہ لا بیشک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالت کو نہیں بدلتا حتا یغیروا ما بأنفسهم جب تک کہ وہ خود اس حالت کو نہ بدلیں جو ان کا ہے فاذا اراد الله بقوم اجب الله کسی قوم کے لیے ارادہ کرتی ہے سوء برائی کا فلا مرد له پر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا وما لهم من دونه من وال اور اس کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اس انسان کا خالق اور مالک ہے اس انسان کے تمام تر ظاہر اور پوشیدہ اعمال اور حال سے بخوبی آگاہ ہے اس اللہ نے اس انسان کو پیدا کر کے اس کو یوں ہی نہیں رہنے دیا بلکہ اس اللہ نے اس کے آگے پیچھے فرشتی لگا دی ہے جو ایک جو اس کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے جو اس انسان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ تکلیفوں سے محفوظ رہیں دکھوں سے محفوظ رہیں اور اسی طریقے سے وہ فرشتے اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کو نیک امال کی طرف آمادہ کریں جیسے کہ تصویر نے جریر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیا مسائبوں اور تکلیفوں سے ہی حفاظت نہیں ہے بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا دہائی بیدار کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعے وہ گناہ سے بچے اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد اور جلد توبہ کر کے گناہ سے پاک اور صاف ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسان پر اتنا بڑا مہربان ہے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اس حالت کو خود, خود نہ بدلے اگر یہ قوم بدحال ہے اور وہ اپنے اس بدحالی کو شادی کے میں بدلنی کے لیے دغدو نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود ان کی حالت کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بدلنے کے لیے صلاحیت دی ہیں اصباب دی ہیں اور قوت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قوت صلاحیت اور اسباب کو جب تک بروعی کار نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کیسے مدد کرے گا اللہ نے مدد کرنے کے لیے تو ان کو یہ اسباب عطا کی ہے تو جو قوم اپنے آپ کو اللہ کے ناراضیوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتی تو اللہ تبارک وطالعہ کی مجبوری نہیں ہے کہ ان کو رائے راست پہ اللہ بلکہ ان کی یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو رائے راست پہ رکھے اور رائے راست پہ رکھنے کیلئے اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس معاملے میں بھی جب تک کوئی خود پہل نہیں کرتا اللہ تبارک وطالعہ غنی ہے اور اللہ ضرورت مند نہیں ہے یہ ضرورت مند انسان ہے اسی طریقے سے جس قوم کو اللہ تبارک وطالعہ خوشا کے تا فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خامہ ان کی خوشحالی کو بدحالی میں بدلے ہاں جب وہ خود ایسے اعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں مسلمان کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رحمتوں نعمتوں برکتوں اور خوشحالی کے مستحق نہ رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرمانیا ان کے حالات کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اسی لیے اللہ اقبال مرحوم نے اسی آیت کے ترجمے میں اس کا تفہیم بیان کرتے کہا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جن کو خود اپنے حالت آپ بدلنے کا کوئی فکر نہ ہو کوئی اس کے لیے عزم نہ کرے اور اس کے لیے تغد و نہ کرے تو اللہ تبارک و وطالع کا شر ہے اللہ وہ ذات ہے یوری کو جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف ڈرانے کے لیے واتا اور امید کو چلاتا ہے بھاری بادلوں کو تصویر بیان کرتا ہے رات بے اس کی ہمد کو بل ملائی فرشتے بھی من خیفت ہی اس کے درد سے تو رات کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی نے بارشوں کے برسانے اور بارش کے سارے نظام اور سسٹم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ڈیوٹی مقرر کی ہے تو یہ جو اتنے طاقت اور قوت کا مالک فرشتہ ہے یہ بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں سے مبرہ نہیں جانتا بلکہ یہ گرج اور قوت والا فرشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہمیشہ دوسری فرشتوں کے طرح رتب اللسان رہتی ہے انسان تیرا کیا مقام ہے تیرا کتنا طاقت ہے کہ تو اپنے طاقت میں غلط فہمی کا شکار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر انگلی اٹھانے والا بن گیا ہے اللہ کا ارشع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدرت کا مالک ہے کہ وہ سوا تھا کہ وہ بیچتا ہے کڑک کو پھر وہ جس پر چاہے اس پر اس کو ڈالتا ہے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں آپس میں جگڑ رہے ہوتے ہیں وہ شدید المحال اور وہ سخت پکڑ کا مالک ہے لہو دعوت الحق اسی کا پکارنا پر حق ہے یعنی کسی کو اگر تکلیفوں کی ادالی کے لیے کسی کو مدد کے لیے کسی کو بیماروں سے صحتیابی کے لیے پکارا جانے کا دار کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے لہو دعوت الحق اسی کا پکارنا بحق ہے تو من ہی اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لو لہم بشے وہ ان کو کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے اور نہ ان کے کچھ بکار کو وہ سنتے ہیں اور ان پکارنے والوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے اللہ کبا سے ہی جسے کہ دراز کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کے طرف تاکہ وہ پانی جا, جا پہنچے اس کے منہ میں وما ہوا بے بانے رہی اور نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ میں وما ماں دعا القافرین اللہ فیبلال اور کافروں کے دعا نہیں ہے مگر سارے کے ساری گمراہی ہے اور ساری کی ساری بٹ کا پن ہے تو جو لوگ اللہ کی سیوا اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اوروں سے اشتحانات طلب کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جس طرح के اختیار پانی کے پکارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرے اور کہیں جی کی کہ اے پانی آ اور مجھے پیاس لگی ہے میرے پیاس کو بجا دے تو پکارنے والا پکارتا رہے گا لیکن پانی خود سے آ نہیں سکتا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی سیوا اوروں کو مددوں کے لیے پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے مختاج ہے وہ مختاج براہ کسی دوسرے مختاج کے ضرورت کو کیسے اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر پورا کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں کرا چارو ناچار اور ان کے پرچھائیاں یا ان کے سائے صبح شام یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی ہے یہ تلاوت ہے بول کہہ دیجیے مر رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا بول اللہ آپ کہہ کہ اللہ ہی خندو نہیں اولیا کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی لا لأنفسهم نفع ولا وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا یعنی وہ خود کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ خود پر سے اپنے چاہت کے مطابق تکلیف اور دکھوں کو ہٹا سکتے ہیں تو بھائی جو خود اپنے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتے حل یا برابر ہو سکتے ہیں اندہ اور بینا ام <مترجم> ہل تسطیز ظلمات نور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی شعرا کہا کیا انہوں نے کر دیا ہے اللہ کے لیے شراکت دار خلق کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے خرق حرک ہی اللہ کے پیدا کرنے کے طرح فتشہ شہبل خلق علیہم تو کیا ان پر کوئی ایک سا معلوم ہونا شروع ہو چکا ہے ان کو وہ پیدا کرنا ان پر مشتبہ ہو چکا ہے وہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انداز سے ان لوگوں سے سوار کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شراکت کیوں قرار دیے ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں یا جن سے یہ مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اس کائنات میں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے وَلِلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ کہہ دیئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحْرُ اور وہ آکیلہ سبت غالب ہے انزل من السماء امائن وہی اتارتا ہے آسمان کے طرح سے پانی فَسَالَتْ قَوْدِيَتٌ ہے۔ نالے اپنے اندازے سے زبد تو پانی کے رو اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لاتی ہے و گرم کرتے ہیں ابت اہلیہ دن زیورات کے بنانے کے لیے زبد ہو یا دیگر اسباب کو بنانے کے لیے یہ زبدو یہ آسب ہے بنانے کے کی. غزا حق ابل بادل ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کی مثال و تو وہ جو جاگ ہے جو فا پھر وہ چلا جاتا ہے خوش ہو کر اما ما اماں مافاسا اور وہ جو لوگوں کے لیے نافی چیز ہیں فرغم کو سفل اور تو وہی باقی رہ جاتا ہے زمین میں ایسا ہی اللہ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں اچھے اچھے مثالیں ان کے لیے اللہ بیان کرتا ہے وہ لذین الم اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور نہ قبول کرتے ہیں لو ان اگر ہو جائے ان کے لیے جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا وہ مسل اور اتنا ساتھ اور لفتدو بھی اور پھر اس کو اپنے جان کے چڑانے کے بدلے میں دے بولا ایک حساب یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے یعنی پھر بھی یہ سب کچھ ان سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو بوئے حساب سے ہم کنار کیا جائے گا اور وَا واہم جہنم اور ان کا ٹکانہ آج ہے وہ بیسل اور وہ کیا ہی برا ٹکانا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے اس آیات میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کفر اور انکار بظاہر خوشحال اور غالب دکھائی دیتا ہے تو اس کی مثال اللہ فرماتے بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ آسمان سے بارش ہو جائے اور بارش کے پانی کے ذریعے سے وہ سارے نالے اور پرنالے بھر جائیں اور ان نالوں کے اندر بھرے جانے والے پانیوں کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جاگ بڑے پیمانے پہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بظاہر زخالب دیتا ہے زیادہ دکھائی دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے اندر ہے یعنی پانی تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چیز اوپر چائی ہوئی ہے یعنی جھاگ وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود تک باقی نہیں رہتا اور وہ جو اصل چیز ہے اس کے اندر یعنی پانی وہ باقی رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ بظاہر کفر جو غالب دکھائی دیتا ہے اس کی مثال اس چاگ کی طرح ہے کہ جلد ہی یہ بیٹھ کر نس اور نابود ہو جائے گا اور اس کے اندر جو اصل چیز ہے جو بظاہر دکھائی تک نہیں دیتا یعنی اسلام کی سچائی اور حقانیت اور مسلمانوں کے موجودگی وہ اصل چیز ہے وہ برقرار رہے گی اللہ تبارک و تعالی اس آیات میں گویا پانی کی تشویح دیتا ہے مسلمان کے ساتھ اور اجاگ کی تشبیہ دیتا ہے کافر کے ساتھ و آخر <تصفح> پارے بار کی یہ تیسرا رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ پچھلے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور بادل کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا کیا تھا ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب اہل حق اور اہل باطل کے علامات اور صفات اور ان کے اچھے اور برے اعمال اور ان کے جزا اور سزا کا اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکامات کے تعمیل اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اچھے بدلے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کا ذکر فرماتے ہیں دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بینا اور نابینا سے دی گئی جی ہے اور اس کے آخر میں فرمایا کہ ان نما یا یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کے وضاحت کو وہی لو سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں جن کے عقل غفلت اور معصیت نے بیکار کر کر کی ہے وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں تیسرے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا تذکر کیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشحاد ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ بَلَا غُرْ شَخَصْ جو جَانْتَا ہے اَنَّمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ یہ کہ جو کچھ اترا ہے آپ پر میں ربک آپ کے رب کے طرف سے الحق کو یہ برحق ہے کمن ہو آمد کیا یہ اس کے طرح ہو سکتا ہے کہ جو نابی نہ ہو ان نمایت کرباب بے شک اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں وہی لوگ جو عقل و دانش رکھتے ہیں اب عقدم لوگ کون ہیں وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو بلا ان قطون الصاق اور جو اس وعدے کو توڑتے نہیں ہے دوسری صفت اللہ اور وہ لوگ یا جو ملاتے ہیں ماں ان رشتوں کو امر اللہ بھی جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ایو صلاح یہ کہ ان کو ملایا رکھا جائے یعنی جن تعلقات کو جن رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے اور اس کے اندر قطع صل رحمی نہیں کرتے بلکہ وہ صل رحمی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں عرق والے وہ شون رب اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہی خوف نسول حساب اور جو اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب اور کتاب کا اور ہمیشہ پھر اس برے حساب اور کتاب کا اندیشہ رکھتے ہوئے وہ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں والذین اور بولوا صبروا جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجه ربہم اپنے رب کے رضا کے لیے وہ قاموا الصلاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی وانفقوا اور جو نے خرچ کیا مما اس میں سے رزقناہم ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے سررن کبھی پوشیدہ و اور کے ظاہر کر کے اور ایک صفت افال مندوں کی یہ بھی ہے کہ وہ بِالْحَسَنَةِ <السَّيِّعَة> اب یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں بھلائی سے برائی کا یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں ظلم کے بدلے ظلم نہیں بلکہ ظلم کے بدلے انصاف کرتے ہیں بولا یہی وہ لوگ ہیں لہم حقبت کہ ان لئے آخرت کا رہے ہے اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اقربن قرار دیا ہے اب یہ آخر قدر کیا ہے جنات باغ عدن رہنے کے لیے یدہ نہ جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور صرف انہیں کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبا جو بھی نیک ہوئے ہوں ان کے والدین و ازواجہم اور ان کے بیلیاں و ذریاتہم اور ان کے اولاد والملائکت اور فرشتین یدخلون علیہم داخل ہوں گے ان پر من کل باب ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے کہ سلام علیکم سلام ہو تم پر بما صبرتم بدل اس کے جو کچھ تم نے صبر کیا فنہیں موقبتدار سو کیا ہی خوب بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا انجام ہے صبر کرنے والوں کا کہ جنہوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا, خوب کیا ہی خوب حاک سے امکنار کیا اور کیا ہی سلامتی اور کامیابی کا اگر اللہ نے ان کو عطا کیا تو اس آیت میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو لوگ دنیا میں مسلمان اور نیک اعمال کے حامل ہوئے ہیں وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے اور ان کے بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کمبے کے کنبے کے دیگر افراد بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کریں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور ایک دوسری صفت عقد کے یاد یا جنتیوں کی یہ بھی ہے کہ وہ لبیم خزون اور ان کے مقابلان ہے جو لوگ جنت کے مستحق ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اب بالکل ان کا الٹ وہ لوگ کہ جو اپنے امار کی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی والے لوگوں کے صفوں میں جا کر شامل کر لیتے ہیں وہ لوگ ان صفات کے حامل ہیں والذین اور وہ لوگ خزون جو توڑتے ہیں آحد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد, ہی اس کے پکا کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی سے جو وعدہ ہے تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس انسان نے عالم ارواہ میں کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان سبوں کو سامنے کیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سے کہا تھا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبوں نے کہا کہ بنا کیوں نہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے میں رسول اور پیغمبر اور کتابیں نازل کروں گا جو ان کی تجدید کرے گا ان پر ایمان لائے گا ان کا مدد کرے گا ان کو کامیابی سے امکان کر دیا جائے گا تو ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ان لوگوں نے توڑ دیا وہی اختاما امر اللہ بھی اور یہ لوگ قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ایون یہ کہ ان کو جوڑے رکھو انہیں صلی رحمی کو قائم نہیں رکھتے وہ سدو نقل عرب اور دیگر امان بچ کے ذریعے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں لَهُمُ تو یہی بولو کہ ایک ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برات کر ہے اور مفسرین نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کی ہوئی وعدے کو توڑتے ہیں یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ نافرمانی کرنے کا اس لیے کہ جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں مسلمان یہ گویا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو تیرے حکم اور تیرے رسول کے طریقوں سے مطابق کریں گے اور ہم ہر اس کام سے بچیں گے کہ جس کے بارے میں تیرے احکامات ہو اور جس کے بارے میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو تو یہ بندہ مسلم گویا اللہ سے وعدہ کرتا ہے لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو لوگ پھر اپنے ان وعدوں کو توڑتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر اللہ کے رحمتوں سے دوری ہے اللہ اللہ ہی ہے کہ جو کھول کے دیتا ہے رزق لے جس کو چاہے وہی اکبر جس کا رزق چاہتا ہے وہ تنگ کر لیتا ہے وہ فرح ہو حیات دنیا اور وہ لوگ خوش ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی پر مل حیات علم اور دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے آگے بگر ایک حقیر سا سامان ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی نادان ہے وہ کہ جو نہ ختم ہونے والے زندگی کو قربان کر لیتے ہیں یعنی آخرت کی زندگی کو اس دنیا کے مختصر سے زندگی کے اوپر أخذ الدوانات الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنظل عليه آية من ربي قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من ألاب تیرہ سورہ رات کے یہ چوتھی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں کفار کے زد اور حسد کا تذکرہ ہے کہ اسلام کے واضح احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے سچائی ان کے سامنے موجود ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے واضح احکامات سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کیا اور اپنے من چاہت کے مطابق انہوں نے رسول خدا سے معجزات چاہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اس طرح بے جا زد کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وہ یقول الدینہ کا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے لو لا نے یہ آیا تم ہی کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے ربض کی طرف سے ان اللہ من بشک اللہ گمراہ کرتا ہے جس, جس کو چاہتا ہے من اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کے طرف رجوع ہوا تو ان لوگوں کے اس طرح بےجا حسد اور زد سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے نیت بد کی وجہ سے اور ان کے ناپسندیدہ عظم کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے باقی اللہ تبارک و تعالی ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی مستغنی ذات ہے وہ اپنے ہدایت کو بھی زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط نہیں فرماتا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کون ہیں اللہ دین و لوگ آمنو جو ایمان لے آئے بِذِكْرِ اللَّهِ اور مطمئن ہوئے جن کے دل اللہ کے یاد سے اللہ کے ذکر سے تو اللہ کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بین فرمائے ہیں اس پر مطمئن ہو گئے اور ان کو یقین ہوا کہ جو کچھ قرآن کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے یہی کامیابی کے ذریعہ ہے یہی رب کے رضا کی حصول کا طریقہ ہے اور اس پر وہ مطمئن ہو گئے اللہ سنوکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی سے میں دلوں کو چین آتا ہے اور سکون آتا ہے اللہ دین امنو بولو جو ایمان لائے اور جو نے اچھے کام کیے تو والا خوشخبری ہے وہ خوشنما آپ اور بہت اچھا ان کے لیے ان کی آخرت کے آخرت کی خوشحالی جنت اللہ تبارک و تعالی کے رضا اور حساب اور کتاب کی آسانی اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کی خوشخبری اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں عطا فرمائی ہے رضا نے ایسا ہی ارس اللہ کا امتن ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت میں خط خرط من قبل کہ ان سے پہلے گزر چکی ہے کئی امتیں اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا لو عمل دی تاکہ آپ سنائیں ان کو وہ اوہ نہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی اہم رحمان اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے یہ وہی رب ہے لا ر کسی کی بندگی نہیں اللہ ہوا مگر وہی علیہ تباہ کل تو اسی پر میرا بربسا ہے مدعب اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی تم اگر اللہ کے صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے, کے منقر ہو تو وہی میں تمہیں دعوت ہی دے سکتا ہوں باقی اپنے عقیدے کے متعلق میں بتاؤں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے اسی پہ اور تبکل کیا جائے ولو انتل جبال موتا بلی الہل امرجم یہ جو آیات ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں تفاثر میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے ایک مرتبہ یہ مطالبہ کیا جس کی کہ تفصیل بہوئی میں ہے کہ ابوجہ شام اور عبداللہ ابن عمیہ نے خصوصی طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر یہ لوگ بیٹھ گئے آپس میں اور انہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عمیہ آپ کو بیچا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قوم اور ہم سب آپ کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ کی پیروی کریں تو ہمارے چند مطالبات ہیں آپ قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجیے تو ہم سب اسلام کو قبول کر لیں گے ان لوگوں کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے سب طرف پہاڑوں سے گری ہوئی ایک تولانی زمین ہے جس میں نکاش اور زراعت کی گنجائش ہے نہ باغات اور دوسری ضروریات کی آپ موجودہ کے ذریعے ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ مکہ کی زمین فراہم ہو جائے آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق داود علیہ صلاحت والے پاڑ مسخر کر دی گئے تھے جب وہ تصویر پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تصویر پڑھا کرتے تھے تو آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تبارک و وطالعہ سے کہہ دیں کہ وہ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دی اس لیے کہ آپ حضرت داود سے کمتر تو نہیں ہیں دوسرا مطالبہ نے یہ کیا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ صلاحت و کے لیے آپ کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا آپ بھی ہمارے لیے ایسے ہی کر دیں کہ ہم شام اور یمن کے درمیان کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائیں طرح مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسائی سلاط و سلام مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ اس سے کچھ کم تو نہیں ہے آپ بھی ہمارے لیے ہمارے دادا صحیح کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں یہ ابن اب ہاتم اور ابن مرودیہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظر فرمائیں کہ ان لوگوں کے اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے معجزات کے مطالبی سے ایمان لانا نہیں ہے مقصد بلکہ محض صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہے اللہ تب تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ آیا نظر فرمائی و آنندو اور اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے اور الارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور کل موتا یا اس سے مردی بھولنا شروع کریں بل امر و بلکہ تمام تر اختیارات تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں فلم نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ شاہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا لہدنہ سے جمع تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا تو ایمان والے اللہ کے قدرت کے باوجود ان کو فار کے ایمان نہ لانے کے بات کیا اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے کہ اللہ کو ان کا ہدایت مطلوب نہیں ہے ان کی بدنیتی کی وجہ سے اور اسلام اور ایمان کے عدم قبولیت کے متلاشی ہونے کی وجہ سے کہ یہ چونکہ اسلام اور سچائی کے متلاشی ہی نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کو ان کے حال میں رکھا ہوا ہے تو ایمان والے کفار کے اس طرح کے بے جا سوالات کو سن کر کے اپنے ذہنوں میں یہ خیالات کیوں پیدا کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ ان کے ان مطالبات کو پورا کر دے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و اطلاع فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو دولت ہدایت عطا فرماتا ولہ اور برابر پہنچتا رہے گا ان لوگوں کو جو منکر ہے تو صحیح بھوم بے جو کچھ ان کو پہنچے گا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے صدمے اور من قریب یا پھر اتریں گے ان کے گھروں کے قریب یعنی ان کی آبادیوں کے پاس ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جو ان کے لیے سبق کا ذریعہ ہوں گے حتی آباد اللہ یہاں تک کہ اللہ تبارک وطالعہ کے وعدے کے وقت پہنچائے یعنی قیامت ان نوا غذاخلمی آج بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ جو لوگ منکر ہیں اللہ ان کی بستیوں میں اللہ ان کی زندگیوں میں اللہ ان کے آس پاس ایسے حالات پیدا فرماتے رہیں گے کہ جس میں ان کے لیے دعوت فکر ہو اس بات کی کہ یقیناً کوئی ہے کہ جو بالا دس قدرتوں کا مالک ہے اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے وہی سب کا خالق اور مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گاہیں بگاہیں ان کو ہوشیار اور خبردار کرنے کے ایسے واقعات رونما فرماتے رہیں گے اگر یہ حق کے تلاش ہوئے تو سرات مستقیم اور رائے راستہ آ جائیں گے اور اگر حق کے متلاشی یہ نہ ہوئے تو اللہ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یعنی ان سبوں پر ایک وقت وہ آئے گا کہ سبوں کو سفے ہستی سے مٹا کر روز مقرر سب اللہ کے سامنے کڑے ہوں گے اور دنیاوی امال کا حساب اور کتاب ان سے کیا جائے گا اور خدا اللہ الحمد اللہ, اللہ خواب <عِبَابُ> سورہ رات کی یہ جی پانچ رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک لے کر آیت نمبر 38 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکوں میں اللہ تبارک و نے ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں مقصد ان کا آپ کو پریشان اور پیشمان کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وقت کے نافرمانوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا لیکن پھر انجام کار نافرمان اپنے انجام سے ہمکنار ہو گئے اللہ فرماتا ہے کہ کیسے نادان ہے یہ کہ ایک وہ اللہ کہ جو ان میں سے ہر ایک کے ہر عمل سے ہر وقت باخبر ہے جو ان کا محافظ ہے جو ان کا خالق اور رازق ہے جن کی قدرت دست قدرت میں ان کی زندگی اور ان کی موت ہے ایک وہ اللہ اور دوسرے وہ کہ جو انہوں نے اپنے طرف سے اللہ کے شراکت دار بنائے رکھے ہیں اللہ تبارک و رطالیٰ فرماتے ہیں کہ در ان نادانوں سے پوچھئے کہ اللہ کے بندوں کیا تم جن کو اللہ کا شرح شریک سمجھتے ہو اللہ کی طرح ان سے مدد مانگتے ہو اللہ کی طرح ان کے نام کے قربانیاں دیتے ہو ان کے نام کے جانور ضبر کرتے ہو اور ان کے نعرے لگاتے ہو کیا جو صفات اللہ کی ہیں کیا یہ صفات اللہ کے سوا وہ بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جن سے تم نے اپنے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے عقیدے باندھ رکھے ہیں اللہ کا ارشاد ہے وہ لدس تو اور یقیناً مذاق کر چکے ہیں یا مذاق کیا یہ ہے رسول من قبل کا کئی پیغمبروں سے آپ سے پہلے تو امنۃ اللہ کا پھر میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جو منقرتے خست ہوں پھر میں نے ان کو پکڑا پکئی پکانا خواب تو کیسا رہا میرا بدلہ پھر میں نے جو ان کو پکڑا تو پھر ان کا وہ شرارتوں اور ان کے اس مزاق کا بدلہ پھر میرے طرف سے کیسا رہا افمن ہوا کائن بنا ہو کے جو نگران ہے اللہ کل نفس ہر نفس پر بیما کا سبب اس کے وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یعنی ہر نفس کے ہر کچھ عمل پر جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ جو اس پہ نگران ہے ایک وہ اللہ وہ یا شرکا اور ایک یہ کہ انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کی شریک الجیے تم مو ذرا ان کا نام تو کہو ام تو یا تم اللہ کو بتلاتے ہو بما وہ بے ماں خور کی جن کو اللہ زمین میں نہیں جانتا یا کہ یہ تم ایسے سرسری قسم کے وادے کرتے ہو یعنی اللہ کو تم ایسے نام کیوں بتاتے ہو کہ جن کو اللہ نہیں جانتا زمین میں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں اپنے سوا کسی کو کارساز بنایا ہی نہیں ہے تو گویا جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے تو اللہ کو معلوم کہاں سے ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا تم اللہ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نہیں جانتا یعنی اللہ نے ان کو بنایا ہی نہیں ہے یا کہ تم یہ ویسے مزاق کر رہے ہو بلزیے بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں مکر ان کی فریک کاریاں وہ سدو عدیل اور وہ روک دی گئے ہیں راستے سے اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی راستہ بتانے والا نہیں ہے تو یہ مقام فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ باوجود انسان ہونے کے عقل و شعور رکھنے کے پھر بھی وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے مقام فکر ہے اپنے رویوں کے اوپر لہم عذاب الفل حیاتی دنیا ان کے لیے مار ہے دنیاوی زندگی میں وہ لاضاب الآخرت اشق اور آخرت کے عذاب بہت سخت ہے وما من اللہ میں واقع اور کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا مسلجنت حال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیم کے ساتھ کیا کیا ہے تجریرے انہار وہ ایسے جنت ہوگا کہ جس کے نیچے نہری بے رہی ہوگی جس کے میوے ہمیشہ کل کا اکبل تقو یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کا تقویار کیا وہ اکبل کا نار اور کافروں کا انجام آ گیا اللہ اور بولو ساتعین کتاب جن کو ہم نے کتاب دی یفر ہونا وہ خوش ہوتے ہیں بما اس پر انزل علیہ کا جو نازل ہوا ہے ان کے طرف اور بعض فرقے میں وہ جو نہیں مانتے اس کے بعد باتیں خود کہہ دیجیے ان نما عمر تو بے ان مجھے حکم یہ کہ میں بندگی کروں اللہ کی ولا عشر کبھی اور یہ کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں ادعو میں اسی کے طرف بلاتا ہوں آب اور میں خود بھی اسی کے طرف رجوع ہوتا ہوں اور ایسے ہی ہم نے نازل کیا ہے حکمن عربی اپنا یہ غلام محکم عربی زبان میں ولان اتباد اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی یعنی قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں ہیں اور محکم احکامات اللہ کی طرف سے ان کو چھوڑ کر اگر آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے جو ممکن ہے بادلم کی ان کے بادل ہونے اور قرآن مجید کے کلام میں حق ہونے کے آپ کے پاس باتیں آ چکی ہیں تو پھر یاد رکھئے مالک مین ولیوں والا واک کوئی نہیں ہے تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ در کوئی بچانے والا قیامت کے دن نہ کوئی تیرے حمایت کے لیے کڑا ہوگا اور نہ پھر اللہ کے پکڑ سے کوئی تجھے بچا سکے گا جبکہ تو نے اللہ کے واضح حکموں کے آنے کے بعد اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ان لوگوں کے جو منکر کر ان کے خواہشات میں چلتے ہوئے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی بسم اللہ الرحمن روحن <كِتَابًا> کی یہ چھٹا اور آخری رکو ہے یہ جی رکو آئے نمبر اٹھتی سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر تینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے قصار اور مشرقین کا رسول اور نبی کے متعلق ایک عام خیال یہ تھا کہ وہ جن سے بشر اور انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق مثلا فرشتوں کی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کے برتری واضح ہو جائے قرآن کریم نے ان کے اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات قرآن میں دیا ہے کہ تم نے نبوت اور رسالت کے حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں پہچانا اس لیے ایسے خیالات کے درپے ہوئے ہو کیونکہ رسول کو اللہ تبارک بتانا ایک نمونہ بنا کر بیچتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں انہی جیسے اعمال اور اخلاق سیکھیں اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے جو اس کے جنس کا نُو اس کے پیروی انسان سے ممکن نہیں ہے مثلا فرشتے کو نہ بھوک لگے نہ پیاس نہ نفسانی خواہشات سے اس کو کوئی واسطہ نہ اس کو نیند آئے نہ تکان اب اگر انسانوں کو ان کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا جائے تو ان کے لیے ان کی قدرت سے زائد تک تکلیف ہو جاتی ہے اس جگہ پر اللہ تبارک بتعدہ مشرقین کا یہی اعتراض پیش فرماتے ہیں کہ خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازواج کے مطالعے ان کو یہ شبہ پڑھا اور پھر ان وہ اپنے اس میں آگے بڑھے اس کے جواب اللہ تبارک و وطالعہ نے اس رکو کے ابتدائی جملوں میں دیا ہے ایک یہ کہ زیادہ نکاح کرنے اور بچہ والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت اور رسالت کے خلاف سمجھ لیا ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے تو ابتدائی روز ہی سے یہی اللہ تبارک وطالیہ نے طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں جتنے انبیاء علیہ و اس سے پہلے ہو گزرے ہیں ان میں سے بعد کے نبوت کے تم بھی قائل ہو وہ سب متعدد بلیاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے اس کو نبوت اور رسالت یا بزرگی اور ولایات کے خلاف سمجھنا نادانی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں اور فرما ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے کڑا بھی ہوتا ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت ہی کیا کروں اور گوشت بھی کہتا ہوں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو شخص میرے اس سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے تو اللہ تبارک بتا نے سرا رات کے آخری رقم میں اس خیال کو باطل قرار دیا ہے کہ جو لوگ رسولوں کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و ترک ہے وہ لخد اور یقیناً ہم بیٹھ چکے رسول کئی پیغمبر من قبل کے آپ سے تیلے لحم از واجن اور ہم نے عطا کی تھی ان کو بیوی بھی وہ اور اولاد بھی اور ظاہر بات ہے کہ بیویاں اور اولاد یہ انسانوں ہی کے ہوتے ہیں فرشتوں کے نہیں ہوتے وہ ہمارا کام رسول اور نہیں ہوا کسی رسول سے اے یہ عطیب یہ کہ وہ لے کے آئے کوئی بھی نشانی اللہ بزملہ مگر اللہ کی اجازت سے یعنی نہیں ہو سکتا یہ کہ پیغمبر اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی کرامت ظاہر کرے کوئی موجودہ دکھا دے لوگوں کے سامنے کوئی اللہ کا حکم نازل کرا دے یہ پیغمبر کے احتیاط میں نہیں ہے یہ ہمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی ہوئی احکامات کو اللہ کے بندوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے اجلِ کتاب ہر ایک وعدہ ہے لکھا ہوا یمح اللہ ہما ایشا اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاہتا ہے جو چاہتا ہے اور یسفت اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وہ ان دل کتاب اور اسی کے پاس سے اصل کتاب انسان کے اعمال ناموں میں سے اللہ کیا کچھ بیٹا مٹمٹاتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس میں کیا, کیا اور کس چیز کا اضافہ کرتا ہے یہ اللہ تبارک کو وطالعہ ہی کیا جائے مورین کباب اللہ اور اگر ہم آپ علیہ وسلم کو دکھلائیں وہ جن میں سے کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اونا یا ہم آپ کو وفات دے دیں بلاگ علیہ تو یقیناً آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ ان کا حساب اور کتاب لینا ہے اولم یارو کیا وہ نہیں دیکھتے انل ارو یہ کہ ہم لیتے چلے آ رہے ہیں زمین کو نم کسوہا گھٹاتے ہوئے من اطراف اس کے کناروں سے یعنی زمین کو ہم تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اور زمین کے یہ تنگی یا تو آبادی کے بڑھانے کی وجہ سے ہے بڑھنے کی وجہ سے ہے جس کو اللہ بڑھا رہا ہے اور یا پھر پانی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے اللہ ماقبل ہی اللہ حکم کرتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کو پیچھے کر دے وہ وسری الحساب اور وہ جلد لیتا ہے حساب کو وقت مکر من قبل <خَبْلِهِم> اور یقیناً فریب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے خلی اللہ مکر جمیا سو اللہ ہی کے اختیار میں تھا ان کے تمام ترفریب یہ عالما تقسیب کلفسن وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر نفس بس علم عالم اور جلد جان لیں گے منکر لمن عقبت دار کے انجام کار کے بلائی کس کے لیے ہے الَّذِينَ <كَفَرُوا> اور کہتے ہیں وہ لوگ یہ منکر ہے لست مسلح کیا آپ رسول نہیں بِاللَّهِ شہیدا اللہ گواہ ہے اللہ کافی ہے گواہ بینی و بہنوں کو میرے اور تمہارے درمیان کتاب اور جس کو خبر ہے کتاب کی یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی جو لوگ حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر پہ انہوں نے حضور نبی کریم کے سامنے آ کر کے کہا کہ ہم آپ کے رسالت کو نہیں مانتے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ نازل فرمائی کہ, آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اللہ تبارک وطالیہ کی شہادت اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے اس کلام میں دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور پورا کلام جو ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی شہادت ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین